بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میره محترم بھائيو بحنور مجاهد ساتيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج هجري ماہ شعبان کی آٹھویں تاریخ ہے استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہو کی کتاب دعوت المقامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد عثمانی سلطنت کے متعلق جاری ہے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ ہو رہا ہے گزشتہ اسباق میں ہم نے عروج اور خیر الدین بار کا مختصر تذکرہ اور اشارہ کیا تھا باربروسہ کے معنی ہیں سرخ داڑی والا ان دونوں بھائیوں کے بارے میں باقاعدہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں اگرچہ میری نظر سے نہیں گزری لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈاکو کے روپ میں پیش کیا گیا ہے یعنی ان کو سمندری ڈاکو اور قزاق کی شکل میں کافروں نے پیش کیا ہے لیکن دراصل یہ دونوں بھائی خیر الدین اور عروج یہ مجاہد تھے سلطان سلیم اور سلطان سلیمان رحی محمد اللہ تعالی کے زمانے میں ان دونوں نے اندلس کے مسلمانوں کی بھرپور مدد کی تھی اور عیسائیوں کے خلاف سمندروں میں جہاد کیا تھا اولن تو یہ دونوں بھائی تیونس کے سلطان محمد حفصی کے ملازم تھے اور ہسپانیہ اور پرتگال کے جو جنگی بحری جہاز ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں پر حملہ اوور تھے ان کے خلاف یہ مارک آرائی کیا کرتے تھے یہ دونوں بھائی عیسائیوں کے خلاف بحری جہاد میں مصروف تھے انہوں نے ایک بہت بڑا بحری جہاز جو ہے عیسائیوں سے چھینا پھر انہوں نے یہ جہاز سلطان سلیم رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیج دیا سلطان نے جہاز کا یا عظیم تحفہ قبول کیا اور ان دونوں بھائیوں کو احتیاط سے نوازا کہا جاتا ہے کہ سلطان نے ان کو دس مزید بحری بیڑے عطا کیے سلطان کی اس حوصلہ افزائی سے ان دونوں بھائیوں کی ہمت میں مزید اضافہ ہوا جب سلطان سلیم مصر پہنچے تو ان دونوں بھائیوں نے سلطان کی خدمت میں اپنے نمائندے بھیج کر سلطنت عثمانیہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اس وقت الجزائر کا جو علاقہ ہے یہ کافروں کے قبضے میں جا چکا تھا عروج اس قدر ضرورت مند تھے کہ انہوں نے تن تنہا اپنے ہی ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کی نصرت کے بلبوتے پر الجزائر کو دشمن سے آزاد کرا لیا اور چارلس پنجم جو کہ اس زمانے میں بہت بڑا بدماش اور سرکش بادشاہ سمجھا جاتا تھا عروج کے لشکر نے عیسائیوں کے لشکر کو شکست فاش دی نیز عروج نے مغربی الجزائر کے شہر تلمسان کو بھی عیسائیوں کے تسلط سے چھڑا لیا پھر ہسپانیوں کے خلاف ایک جنگ میں عروج شہید ہو گئے اس کے بعد خیر الدین بار نے عثمانی خلیفہ سلیم اول کے پاس قاصد بھیجا یعنی سلیمان قانونی رحمہ اللہ کے ابا کے پاس سلیم اس وقت مصر میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ الجزائر تو ان کے نام پر فتح کر لیا گیا ہے تو انہوں نے حکم صادر کیا کہ خیر الدین بار کو صوبہ الجزائر کا والی مقرر کیا جاتا ہے خیر الدین بار رحمہ اللہ بھی آرام سے بیٹھ نہیں گئے بلکہ انہوں نے اپنی بحری مہمات جاری رکھی بحری جنگوں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اٹلی کے جنوبی ساحل پر اترانتو اور فرانس اور ہسپانیہ کے ساحلوں تک وہ جہاد سبیل اللہ میں مصروف رہے اور بینون نامی قلعے کو انہوں نے آزاد کرا لیا جو کہ الجزائر کے بالمقابل ایک جزیرے پر تھا اور اس پر ہسپانوی قابض تھے ہسپانویوں یعنی جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا خیر الدین بار رحمہ اللہ نے اندلس کے مسلمانوں کا انتقام ہسپانیوں سے لینے کے لیے اس جگہ پر اپنا مرکز قائم کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آٹھ سو ستانوے ہجری بہ سو بانوے عیسوی میں گرناتا کے سقوط کے بعد اندلس کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے گئے تھے اب یہ علاقہ جو ہے خیر الدین بار رحمہ اللہ تعالی کے قبضے میں تھا اور وہ ان ہسپانویوں نسرانیوں سے مسلمانوں کا انتقام لیا کرتے تھے